بلاد موتنا الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعد الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغبى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 واخذ العقده من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون گزشتہ جمعے یہ بتایا گیا تھا کہ جو کہ اللہ رب العزت کا سودا جو کہ جنت ہے بہت ہی مہنگا ہے اور بہت ہی قیمتی ہے تو اس کے لیے ہمیں عالی ہمت ہونا پڑے گا اپنا عزم اپنی ہمت بلند و بالا رکھنی ہوگی تاکہ اس قیمتی سودے کے اہل بن سکیں بہت زیادہ جدوجہد اور بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے کچھ نصوص ہم نے بیان کیے تھے جن میں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے متعدد مواقع پر اگینناسی افضلوں کا سوال کیا تھا کہ سب سے افضل انسان کون ہے سب سے افضل مومن کون ہے تو یہ سوال بھی صحابہ کرام کی اور و ہمت کی دلیل ہے اس قسم کے نصوص ہمیں پڑھنے چاہیے یا سننے چاہیے ان کو اپنانا چاہیے وہ اعمال جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی افضل قرار دیا ہے ان اعمال کی تلاش کرنی چاہیے اور اپنے اندر کو پیدا کرنی چاہیے تو یقیناً وہ افضل عمل جو ہیں وہ انسان کے علوب مقام اور درجے کی بلندی کا باعث ہوں گے اللہ تعالیٰ کا قرب اس کی محبت اور رضا کا باعث ہوں گے ویسے بھی اللہ تعالی اپنے بندوں کے اعمال کا بڑا قدردان ہے بعض اوقات بہت سا چھوٹا عمل ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ عزت اپنے بندے کے باطن کو دیکھتا ہے اور اس چھوٹے عمل کی ادائیگی کے وقت انسان کا اندر اخلاص سے بھرا ہوتا ہے تو اللہ رب الزت اس چھوٹے عمل کی بنا پر اس بندے کی بخشش اور جنت کے داخلے کا اعلان فرما دیتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم اس شخص کا قصہ ہے جس نے راہ جلتے ایک کانٹے دار جھاڑی کو راستے سے ہٹا دیا تھا اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا شیخ الاسلام فرماتے ہیں حقیقہ رحمہ اللہ بظاہر عمل بہت چھوٹا ہے لیکن جس وقت اس نے اس جھاڑی کو ہٹایا اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا مائنا اس کا یہ عمل ریاکاری سے پاک تھا اور اس کا باطن اخلاص سے بھرا ہوا تھا تو اللہ رب العزت بندے کے اخلاص کی قدر کرتا ہے اور بہت ہی چھوٹی نیکی پر گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جنت کا پوانہ جاری کرتا ہے اپنے بندوں کو کہاں سے اٹھاتا اور کہاں پہنچا دیتا ہے مسنت احمد وغیرہ میں ایک قصہ ہے قیامت کے حوالے سے نبی اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انا ابلتا میفتہ الباب الجن کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا جب میرے لیے کھولا جائے گا میں جنت کی طرف جاؤں گا دروازہ کھولنے کے لیے فارا عمر آتاً تو تو اپنے سے پہلے وہاں ایک عورت کو دیکھوں گا جو مجھ سے قبل جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے دروازے کو دستک دے رہی ہے کہ جلدی کھولا جائے میں جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں میں پوچھوں گا من انت تم کون ہو تو وہ جواب دے گی اعداد علا امی میں وہ عورت ہوں جس کا شوہر جوانی میں مر گیا اور میں بیوہ ہو گئی کچھ یتیم بچے وہ چھوڑ گیا ان پر میں نے صبر کیا دوسری شادی نہ کی اپنی جوانی قربان کر دی بچوں کی تربیت کے لیے یہ سوچ کر کہ اگر دوسری شادی کر لی تو بچے ضائع ہو سکتے ہیں اور بے توجہ ہی کا شکار ہو سکتے ہیں تو قائد تو علا اپنے یتیم بچوں پر میں بڑے صبر کے ساتھ بیٹھی رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جو دنیا میں بیوہ تھی یتیم بچے تھے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا گویا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے اور یہ شرف اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا بڑا وہ قدردان ہے اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے ایک تو صبر کا بڑا درجہ ہے اور دوسرا تعلیم و تعلم کا کہ اس خاتون نے دوسرا نکاح نہ کیا بچوں کی تربیت کی خاطر اور بچوں کی تعلیم کی خاطر کہ یہ بچے کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور دوسری شادی کی بنا پر میں ان کی تربیت سے غافل نہ ہو جاؤں تو باہر کیف اللہ رب و عزت اپنے بندوں کے اعمال کا بڑا قدردان ہے لیکن اگر ہم اپنے اندر ایک عزم پیدا کریں ہمتوں کو جوان کریں کہ ہم نے افضل اعمال کو تلاش کرنا ہے جن کو سب سے بہترین قرار دیا گیا ہے تو یہ عزم صادق اور یہ علو ہمت بہت زیادہ اللہ کے قرب کا باعث بنے گی نبی علیہ اسلام کے ایک حدیث سید مسلم وغیرہ میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی افضل اور بہت ہی اعلی عمل کی نشاندہی کی ہے ہم اس سے غافل ہیں مگر وہ عمل بڑا ہی مبارک ہے فرمایا اللہ رقم بخیری اعمال کیا تمہیں خبر دوں کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کون سا جتنے اعمال تم انجام دیتے ہو ان میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے بتاؤں تمہیں اور سب سے بہترین ہی نہیں بلکہ ابز کا ہے کو تمہارے مالک اور خالق پروردگار کے نزدیک وہ عمل سب سے پاکیزہ ہے سب سے بہترین اور اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ بخیر القم من انتقال اور وہ عمل اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ تم صبح سے شام تک چاندی اور سونے کے سکے بانٹتے رہو صبح سے بیٹھو ثقافت کرنے کے لیے اور شام تک ثقافت ہی کرتے جاؤ سونا بانٹتے جاؤ چاندی بانٹتے جاؤ اس سے بھی بہترین بخیر اللہ کو مینن تلخ و اردو اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جہاد میں دشمن سے ملو دشمن سے تمہاری مدبھیڑ ہو فتح دربو نہ آنا کا ہوں یاد ربو نہ آناقہ دشمن تمہاری گردنوں پر وار کرے اور تم ان کی گردنوں پر وار کرو مانا شدت کا مائر کہو عمل اس سے بھی بہتر اور وہ ہے ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر سارے اعمال میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک سب سے پاکہ سونے اور چاندی کی خیرات سے بہتر اس جہاد فیس اللہ سے افضل جس میں دشمن آپ پر وار کرے اور آپ دشمن پر وار کریں یہ اللہ کا ذکر یہ عمل انتہائی سہل ہے مگر انتہائی ہماری غفلت کا شکار ہے ہم اپنی شب و روز کی کئی گھڑیاں ضائع کر دیتے ہیں بالکل بیکار ان کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور کھو دیتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے جنت میں انسان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی سارے غم دور ہو جائیں گے مگر جنت کے اندر بھی لوگ ان مجالس پر افسوس کریں گے حسرت کریں گے جن میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو یعنی جنت کے اندر بھی حسرت کا ایک پہلو موجود ہے اور افسوس کا ایک پہلو موجود ہے ایسی مجالس جو اللہ کے ذکر سے خالی رہی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی مشقت کی ضرورت نہیں آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں رات اگر بستر پہ نیند نہیں آ رہی تو اللہ کا ذکر کرتے رہو خیالی پلاؤ پکاتے رہیں گے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے ایسا کر لوں اور ویسا کر لوں جبکہ اللہ کا ذکر سب سے بہترین حل وزو ہو تو ذکر کرو نہ ہو تو ذکر کر لو حتیٰ کہ مردی عورت کو غسل کی حاجت ہو عورت کے مخصوص ایام ہو اللہ کا ذکر کر سکتی ہے اتنا سہل عمل ہمیں دیا کہ ایک تحفہ شریعت کی طرف سے ایک انعام مگر ہماری بہت زیادہ بے توجہ کا شکار تو اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عمل قرار دیا اور اللہ کے نزیک سب سے پاکہ سونے اور چاندی کے خیرات سے افضل اور جہاد فیصلی اللہ سے افضل جس میں شدت کا معرکہ ہو خوب لڑائی ہو دشمن آپ پر وار کریں آپ اس پر وار کریں اس سے بھی افضل اللہ کا ذکر تو اگر علوق ہمت کے مقام پر فائز ہونا چاہتے ہو کہ ہم عالی ہمت بنیں تو اللہ کے ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور خاص طور پہ وہ اذکار جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں ان کا بڑا اہتمام کرو بڑی ان حکمتیں ہیں بڑا ان میں علم ہے اور بڑی ان میں قربت کی راہیں ہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے اگر ذکر کی عمومی افضلیت کا ذکر کیا تو بعض اذکار کو رسول اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین قرار دیا یعنی اذکار میں سے کچھ اذکار ایسے ہیں کہ سب سے افضل ہیں سب سے بہترین مسر نبیر اسلام کی حدیث ہے صحابہ نے پوچھا افضل عمل کون سا ہے افضل کلام کون سا ہے افضل کلام افضل ذکر تو رسول اللہ حسن نے شاد فرمایا اللہ مصطفیٰ سب سے افضل ذکر وہ ہے جو اللہ تعالی نے فرشتوں کے لیے لی ہے اذکار میں سے اس ذکر کو اللہ نے چن کر فرشتوں کو دیا کہ تم یہ ذکر کرو میرا چنانچہ لا تعداد فرشتے وہ کلمات پڑھ رہے ہیں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں یہ زمین و آسمان اس ذکر سے بھرا ہوا ہے اور وہ ہے سبحان اللہ ہی بب حمدہ اور باد رتم سبحان اللہ برحمد اللہ فرمایا کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے چن لیا یعنی شریعت کتنی مبارک ہے کہ انتہائی ایک آسان کلمے کو ایک آسان کلام کو افضل ذکر قرار دے دیا جس کو پڑھنا اور یاد کرنا سب کے لیے ممکن کوئی مشکل نہیں سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحمد للہ کفرت ذکر اس لیے کچھ معنی کا استحظار بھی ہونا چاہیے تاکہ جب ذکر آپ کر رہے ہوں تو آپ کی جو قلبی کیفیت ہے اور جو آپ کا فہم ہے اس کی مطابقت حاصل ہو جائے یعنی جو چیز زبان پر ہے وہی چیز صحیح فہم کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں ہے جو ذکر ہے اسے آپ کے عقیدے کی موافقت حاصل ہو عقیدے کی مطابقت حاصل ہو یہ سبحان اللہ کیا ہے یہ کلمہ تنظیح ہے جس کا معنی اللہ تعالی ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے نقص سے ہر قسم کی کمی کوتاہی سے پاک ہے اور یہ بڑا اہم عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا پاک قرار دینا ہر نقش اور سے یہ تنظیح ہے ہماری تنظیم جو ہے یہ صفات کے اس بات کے ساتھ تبھی آگے باب حمد ہی ہے کہ اس کی تصویر اس کی حمد کے ساتھ ہے حمد کیا ہے تعریف کا مستحق ہونا کتنی تعریفیں ساری تعریف الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے ساری تعریفوں کا مستحق ہے اور ساری تعریفوں کا مستحق وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے کمال سے متصف ہو اس کائنات میں جو بھی کمال ہے اللہ اس کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کا اہل ہے تو سبحان اللہ مجھے تنظیم ہے یہ تنظیم ہم کرتے کرتے تعطیل تک نہیں پہنچتے کہ اس کی ساری صفات کا انکار کر دیں یہ بہت سے گمراہ فرقوں کا الہاد ہے کہ انہوں نے تنظیم کے نام پر اللہ تعالی کے ثابت اسمار صفات کا انکار کر دیا دی بعض فرقوں کا الہاد یہ ہے کہ انہوں نے محض تنظیح کے نام پر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے حقائق کو مسخ کر دی دیے مرضی کی تعویلیں کی جن کی خواہش ہے کہ ہم عنا اپنی مرضی کا کھڑا کریں مگر جو ہمارا موقف اہل السنہ عہد الحدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تنظیم ہے ہر عیب سے پاک ہے لیکن جو صفات کمال ہیں اللہ ان کا مستحق ہے نئی سکن شَيْءٌ وَهُوَ المحمد سمیع تو لگی سکم ہی میں تنظیح ہے اور وہ سمیع البصیر میں اس بات ہے تو تنظیح جو ہے وہ بغیر تعطیل کے ہے اور اس بات بغیر تشبیح کے بالکل یہ قول وسط جو اہل سنا کا عقیدہ ہے یہ سارے معاملے آپ کے ذہن میں ہوں سبحان اللہ حمد اللہ کی تصویر اس کے حمد کے ساتھ مانا اللہ تعالیٰ ہر عید سے پاک ہے اور ہر کمال کا مستحق ہے جب یہ معنی آپ کے ذہن میں یہ فہم آپ کے پاس موجود ہو اور اس فہم کے ساتھ آپ یہ کلمات ادا کریں تو یقیناً یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوں گے اور اس کی محبت کے حصول کا باعث ہوں گے تو اللہ تعالی نے یہ کلمات چن کر فرشتوں کو دیے کہ تم نے میرا ذکر کرنا ان کلمات کے ذریعے اور یہ انتہائی بابرکت شہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ذکر اپنے فرشتوں کو دیا اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بھی عطا فرما دیا آسمانوں پر فرشتے اللہ کا ذکر کرتے سبحان اللہ ویخی سبحان اللہ بحمدہی تم زمینوں پر کرو زمین و آسمان کو اس ذکر سے بھر دو ایک سچے فہم اور سچے عقیدے کے ساتھ اس کا اجر بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال سبحان اللہ بحمد ہی میں تمر رہا ہوں صباہم بسان کے الفاظ بھی ہیں کہ جو بندہ صبح اور شام سو دفعہ سبحان اللہ حمد ہی کہے گا سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام کو خود بن و خطایا ہو بلو کانت مثلا تو اس کے تمام گناہ بٹا دیے جائیں گے چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر ہماری زمین کا ایک حصہ خشکی پر ہے اور ایک بڑا حصہ پانی پانی زیادہ ہے خشکی کم ہے تو اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا جتنا زمین پر پانی ہے زمین کی پشت پر جو پانی ہے اس کے مقدار اور اس کے وزن کے برابر اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ صبح و شام یہ ذکر کرتا رہے سو سو بار لایاتی آہد احد یوم القیام افضل من ہو یہ مثلہ ہو قیامت کے دن اس سے افضل کوئی نہیں آئے گا جب قیامت قائم ہوگی یہ بندہ سب سے افضل ہوگا جس نے سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام ان کا کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا ہو اس سے افضل کوئی نہیں آئے گا بلکہ اس جیسا کوئی نہیں آئے گا ہاں وہ شخص جو سو سو بار یہ ذکر کرتا ہو اور پڑھتا ہو وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے یا جس شخص نے اس سے زیادہ یہ عمل کر لیا ہو سو سے زیادہ پڑھ لیا ہو وہ اس سے بہتر ہو جائے گا ان قیامت کے دن یہ شخص سب سے بہتر ہوگا جس نے صبح و شام یہ ذکر کیا ہو اور سو سو بار کیا ہو تو یہ اذکار جو ہیں انسان کے اعلی ہمت ہونے کی دلیل ہے بلکہ اگر مانوی طور پر اس ذکر میں اضافہ ہو جائے جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں بنت بنتحارث کی حدیث ہے وہ اپنے گھر کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کر رہی تھی نبیر اسلام پاس سے گزر گئے کسی حاجت کے لیے بازار گئے دن چڑھ چکا تھا جب واپسی ہوئی اور دیکھا کہ جوہری بنتہ ہارس عمر میں نہیں اب تک اللہ کا ذکر کر رہی ہیں بیٹھی ہوئی مسجد میں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تو باقا کی ارب ثلاثا جب میں صبح یہاں سے گزرا تو میں نے چار کلمات کہے تین بار بس اور وہ چار کلمات تمہارے اب تک کے ذکر سے افضل ہیں حدیث میں دو طرح کے الفاظ ہیں کہ تم نے اس کہ تم نے اس مجلس میں تم نے اس مجلس میں جو اب تک ذکر کیا ہے صبح سے اور یہ چارج کا وقت ہو چکا وہ چار کلمات جو میں نے کہے وہ ان سے افضل اور بعض حدیث یہ محفوم ہوتا ہے کہ اب تک جو تم ذکر کر چکی ہو یہ چار کلمات ان سب پر بھاری سبحان اللہ و عدد ہی آد خلق ہی وریدا ومداد ہی بہت ہی افضل ترین ذکر ہے یہ سب کو یاد ہونا چاہیے اس میں وہی عقیدہ ہے تنظیم کا اور صفات کے اس بات کا سبحان اللہ بے اللہ تعالی کی تنظیم و تصویر اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ کتنی میں کتنی تصویر کروں کتنی حمد کروں آداد خلق ہی اس کی ساری مخلوق کی تعداد کے برابر ساری مخلوق کتنی ہو سکتی ہے ہر ذرہ اللہ کی مخلوق ہے درختوں کا ہر پتا اللہ کی مخلوق ہے ریت کے ذرے اللہ کی مخلوق ہیں پانی کے قطرے اللہ کی مخلوق ہیں خشکی کی مخلوق اور پانی کی مخلوق آسمانوں کی مخلوق زمینوں کی مخلوق عدد دخل ہی اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر وریدان نفسے ہی اتنی تسبیح اور تحمید جو اس کے نفس کی رضا کو پہنچ جائے جو اللہ کو ہم سے راضی کر دے اس قدر تصویر تحمید اللہ قبول کر لے ہماری طرف سے جو اللہ کی رضا کا باعث بن جائے جو اللہ کو ہم سے راضی کر دے وزینہ عرش ہے اتنی تصویر اور تحمی بھاری جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور عرش اللہ تعالی کی سب سے بڑی مخلوق ہے جس پر رب رحمان مستوی ہے سب سے بڑی مخلوق عرش ہے یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ تعالی کی کرسی کے سامنے جو اللہ کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے محض سات سکوں کے برابر معلوم ہوتے ہیں اور کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہو اور اس میں ایک کا چھلا پڑا ہو تو عرش کتنی بڑی مخلوق ہے عرش کے وزن کے برابر اللہ کی تصویر اور تحمید ب مداد اور جو اس کے کلمات ہیں وہ کلمات شرعی ہوں یا کلمات قدری و ہوں ان کی روشنائی جو ہے اس روشنائی کے برابر جو اللہ کی کلمات اللہ نے لکھے یا لکھنے کا حکم دیا اس کی تقدیر کے فیصلے ہر مخلوق کے بارے میں جو روشنائی اس میں استعمال ہوئی جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنی روشنائی استعمال ہوئی اگر زمین کے سارے سمندر مزید شاہی بن جائیں روشنائی بن جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے روشنائی ختم ہو جائے گی تو اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر اس کی تصویر تحمید فرمایا کہ یہ چار کلمات میں نے تین بار کہے تمہارے اب تک کے سارے فکر سی ہی افضل ہیں مشکل کام نہیں ہے مگر ان کو یاد کرنا ان کا فہم حاصل کرنا اور پھر روزانہ پڑھتے رہنا یہ علوم ہمتی کی نشانی یہ بندہ عالی ہمت ہے برند ہمتی کا مالک ہے اور یہ سارے فضائل درجات اس کو حاصل ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے بہت سے اداکار کو افضل قرار دی ہے ذکر بزات خود ایک افضل عمل ہے مگر بعض از کار بقیہ از سے افضل ہے ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعائے الحمدللہ للہ جامع ترندی کی حدیث ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے لیکن معنی کے فہم کے ساتھ آپ دنیا کی زندگی میں بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتے ہیں تو اس کلمے کا معنی کیوں نہیں معلوم کرتے جو کہ سب سے بڑا عقیدہ ہے جو پورے دین کا محور ہے یہ کلمہ اگر نہ ہو اور پورا دین آپ کے ساتھ ہو آپ کچھ نہیں کلاش اور مسکین ہیں اللہ کے غزب کے مستحق مساحق اور کلمہ اگر ساتھ ہے باقی کچھ بھی ساتھ نہ ہو تو بخشش کی امید ہے اس کی رحمت اور محبت کی امید ہے تو اتنا اہم کلمہ بغیر فہم کے بس تلفظ کی حد تک دس ہزار دانے کی تصویر بنا لو روزانہ پھیر سے جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مانا معلوم ہی نہ ہو افطل ہے یہ سب سے بہترین ذکر اس کا اہتمام کرو اور مانا بھی مشکل نہیں بڑا آسان دو اس کے ارکان ہیں ایک رکن ایک چیز کی نفی کر رہے ہیں دوسرا ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے نفی کیا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھو دنیا میں معبود کہاں کہاں بنائے گئے ہیں کہاں کہاں درگاہیں قائم یہ مختلف شہروں کی سرکاریں کہاں کہاں ہیں سب کی نفی اور سب کا انکار اور اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی معبود حق ہے اس میں کون سا اشکال ہے؟ یہ ہر نبی کی دعوت کا نچوڑ ہے والدنا فی کل مچ رسول ہے ان احبد اللہ بچن بتاحت بچتن بتاحت لا اللہ ہے اور احبد اللہ اہ ہے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاخت کا انکار کرو تو لا الہ یہ ہر تاخوت کا انکار ہے اور اللہ ایک اللہ وحدہ شریک الح کے عبادت کا اثبات یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یقیناً یہ افضل الکر ہے جو رب کائنات کی توحید پر مشتمل ہے نفیئن و اثبات ہے سفیان سعی رحم اللہ کا قول ہے لئیتا جس ذکر سے سب سے زیادہ ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے لیکن دوستو فہم کے ساتھ ایسا فہم جو اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق ہو وہ فہم جو حدی کے مشرقین مکہ کو بھی حاصل تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الا اللہ کہا پوری قوم کو دعوت دی لا الا اللہ کی تو انہوں نے کیا جواب دیا ان کا جواب اس کلمے کے صحیح فہم پر مشتمل جاید واحد اگر ہم یہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے باقی سارے معبود باطل ہیں ہمارے ابا اجداد جن کو پوچھتے رہے وہ سارے باطل ہیں صرف ایک معبود حق صرف اللہ رب العزت ہے یہ کفار قریش کا فہم ہے آج یہ کلمہ اس لحاظ سے بڑا مظلوم ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں بلکہ اس کے صحیح فہم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب لا لا کا معنی یہ کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کی امید یا یقین غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ کلمہ کا معنی نہیں یہ کلمہ توحید الوحیت ہے جو ایک الہ کا اس بات کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو الہ بنائے گئے ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں نفی کرتے یہ ذکر اگر فہم کے ساتھ پڑھو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر اس کلمے سے اس ذکر سے ٹوٹتی بقول ابن قیم رحم اللہ کے جب بھی یہ ذکر کرو گے ہر کلمہ ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برسے گا کثرت سے ذکر کرتے جاؤ اور اس کی پشت پر کوڑے مارتے جاؤ اس ملون کی پشت پر اور کوڑے مار مار اس کو ماندا کر کے گرا دو بچھاڑ دو اس کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ تم پر حاوی ہونے کی کوشش نہ کرے حاوی ہو ہی نہ سکے یفضل ذکر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا نطق اور اس کا فهم تو یقیناً آج کے دور میں علوم ہمتی کی نشانی علوم ہمتی کی یعنی ذکر ہو صحیح قواعد کے مطابق یعنی شیطان نے جب دیکھا کہ لوگ یہ کلمہ پڑھ کر میری کمر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ان کلمے کی حقیقت سے دور کر کے ان کی کمر توڑتا ہوں اور شیطان کامیاب ہے اپنے عمل میں کامیاب ہے وہ اس نے ہمیں اس کلمے کے فہم سے دور کر دیا دوسرے تکلفات میں الجھا دیا حلقے بنا کر ذکر کرو بتیاں بجھا کر ذکر کرو اجتماعی ذکر کرو سینے پر زرمے مار مار کر ذکر کرو یہ ساری وہ شوق دبادی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس دین کو خراب کرنے والے فنا کرنے والے وہ سلسلے ہیں جو لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں کوئی نشبندی اور کوئی زہر بردی اور چشتی اور قادری جن میں یہ ذکر انہی ڈرامے بادیوں کے ساتھ ہے جبکہ نبی راس نام سے ایسے کوئی تکلفات نہیں ملتے ذکر ہے اللہ کو یاد کرو اذکرونی اذکرکم کتنی فضیلت ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں اینا ماں میرا بندہ جب میرا ذکر کر گیا میں اس کے ساتھ ہوں گا تو ذکر کرو اس سادگی کے ساتھ مسنون طریقے سے جو جناب محمد مصطفیٰ اسلام سے ثابت ہے یہ تکلفات کی حاجت نہیں ہے تکلفات اختیار کرو گے تو گویا شیطان آپ پر حاوی ہو گیا آپ کو الجھا دیا اس نے رائے حق سے دور کر دیا تو یہ ذکر بڑا افضل ہے مگر صحیح طریقے کے ساتھ کیجیے مسلم احمد وغیرہ میں قصہ دارمی میں مسجد کوفہ کا جہاں لوگ حلقہ بنا کر ذکر کر رہے تھے ایک ان کا امیر تھا جو کہتا کہ سبح اللہ میرا تھا مرہ سو دفعہ سبحان اللہ کو تو لوگ سامنے کینکریاں پڑی ہیں سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر شروع کر دیتے جب سو دفعہ کر چکے ہوتے تو احمد اللہ میں ایتا اب سو دفعہ الحمد کہو لوگ الحمدللہ الحمدللہ الحمد اللہ کب بہ میں اطا مر رہا سو دفعہ اللہ اکبر کہو حل لا الہ اللہ, اللہ کہو سارے ثابت سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ واللہ و اکبر ازکار سارے ثابت ہیں مگر طریقہ ثابت نہیں یہاں ایک بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے شیطان نے کیا کہا تھا ابلیس نے کیا کہا تھا لاکھوں عیدن الحمد سرات اکڑ مستقیم اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تیرے راستے پر جو سراتے مستقیم ہے اس سے ہٹ کر نہیں بیٹھوں گا اگر ہٹ کر بیٹھوں گا میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا تیرے راستے پر بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا اور وہ اس طرح کچھ چیزیں تیرے راستے سے لوں گا اور ان چیزوں پر اپنی منہ سازی داخل کروں گا اپنے اضافے کروں گا اب یہ سبحان اللہ ولا اللہ عل اللہ اللہ اکبر یہ سرات مستقیم ہے یہ ذکر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ثابت ہے بڑے ان کے فضائل رسول اللہ, اللہ کے حدیث اللہ بلا الَََ اکبر احب مالا تعلیہ شمس اگر میں یہ ذکر ایک دفعہ کروں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الََََََََََََََََََََ اللہ اکبر مجھے یہ محبوب ہے ہر اس چیز سے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے مانا پوری دنیا سے فضیلت تو ہے نا اور ایک حدیث میں ہن من قرآن یہ چاروں کلمات خوران سے ہیں یہ کلام الرحمان ہے مقدمات بموخر حاصل بمجنب حاصل جب قیامت ہوگی انسان آئے گا اور بڑی ایک وحشت کا اور خوف کا عالم ہوگا یہ کلمات اگر پڑے ہوں گے یہ کبھی آپ کے آگے چلیں گے کبھی آپ کے پیچھے چلیں گے اور کبھی آپ کے دائیں بائیں پہلو کی طرف چلیں گے نبیر اسلام نے ایک حدیث میں نکلے ماتھ کو ڈھال قرار دیا خود جننا تم ڈھالے پکڑ لو صحابہ آئے بائیں جھانک رہے ہیں دشمن آ گیا کسی کے حملے کا خطرہ عرض کیا کہ یا یارس امین امن میں بن رہا دشمن کے حملے کا خطرہ فرمایا کہ نہیں یہ ڈھالیں دشمن کے مقابلے کی نہیں ہے یہ ڈھالیں جہنم کے مقابلے کی رض تو ہم جانتے نہیں بڑھانے کون سی فرمایا کہ وہ ہیں سبحان اللہ الحمد للہ بلّہ و اللہ اکبر یہ ڈھالے یہ کلمات کی کے دن کبھی آپ آگے کبھی آپ کے پیچھے اور کبھی دائیں اور بائیں چلیں گے ہر طرف سے جہنم کے شعلوں کو روکیں گے جہنم کی چنگاریوں کو روکیں گے ڈھال کا کام دیں گے کتنی فضیلت تو یہ کلیمات سرات مستقیم ہے شیتان کا کمات کی تعلیم دے رہے اپنے اضافوں کے ساتھ بتیاں بجھاؤ ہلکے قائم کرو کینکریوں کے ڈھیر لگاؤ اجتماعی طور پر یہ ذکر کرو ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں لوگ خوش ہیں کہ جو راستہ ہم نے ذکر کا اختیار کیا ان تکلفات کے ساتھ وہ اور حسین ہو گیا وہ حسین نہیں ہے وہ شیطان کی سلالتیں اور اس کی گمراہی ہیں تو اس کا سیدھے راہ پر بیٹھنا اسی لیے وہ چیزیں دھیرے اسلام سے لے کر اور اپنے اضافوں کے ساتھ آپ پر پیش کرے گا وہ اضافے بظاہر خوبصورت لگیں گے مولما سادی ہوگی مگر وہ شیطان کی تدلیل ہوگی تبھی تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کا رفاقت ضروری ہے علماء جانتے ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے مسئلہ شریعت کیا ہے اور شیطان کے اضافے کیا ہیں حتر مصری کا قول ہے فتنہ جب آتا ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں جو ہلانی پہچان پاتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کی ملمہ شادی کی بنا پر ظاہری چمک دمک کی بنا پر ظاہری رونق کی بنا پر علماء جانتے ہیں اس میں حق کیا اور باطل کیا ہے اور جب فتنہ پلٹتا ہے تو پھر جوہلا بھی پہچان جاتے ہیں تو اگر اول مرحلے میں علماء کی نفاقت ہو علماء کی صحبت ہو تو یقیناً یہ فتنے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ان کی الغار انسان کو تباہ نہیں کر سکے گی بلکہ کہ علم نافع ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا تو یہ شیطان کا راستہ ہے یعنی ذکر اللہ میں اس نے بندوں کو الجھا دیا اپنے راستے اضافے کے ساتھ پیش کیے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اس سے خبر مسافر رضی اللہ عنہ اس م... مسجد کے عمل کو دیکھ رہے تھے ان کا اجتماعی ذکر کرنا دیکھ رہے تھے انہوں نے کوئی فتو نہیں دیا یہ صحابہ کا ادب تھا کہ کوفہ میں اس وقت امت کے فقی عبداللہ مسعود موجود ہیں میں فتوا کیوں دوں آج یہ ہر بندہ مفتی بنتا ہے ادب کے خلاف ہے دین کے قواعد کے خلاف ہے دین کے مزاج کے خلاف ہے جب عبداللہ میں مسلم موجود ہے تو جا کر ان سے بات کرتا ہوں پہنچ کے اور کہا کہ عبداللہ مسجد میں ایک عمل ہو رہا ہے بظاہر اچھا لگ رہا مگر وہ عمل پیغمبر اسلام کے دور میں نہیں تھا اس لحاظ سے نیا ہے میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا نہ ان کو روکا نہ ان کو اجازت دی آپ آئیے دیکھیں وہ عمل کیا ہے اور اپنا فتویٰ جاری کریں جناب عبداللہ عبد لوگ جاری ہیں اسی ذکر اجتماعی ذکر میں امیر بار بار سو دفعہ سو دفعہ سو دفعہ رہے اور لوگ ذکر کر رہے جب وہ لوگ فارغ ہوئے جناب عبداللہ نے فرمایا لقد جی تم بدعت میرے پیغمبر کے دین پر ظلم کرتے ہوئے تم نے ایک بدعت کو جاری کی ہے ذکر درست ہے مگر طریقہ ذکر ثابت نہیں ظلم کیا تم نے اور بڑی سخت باتیں کی کہ لوگوں افسوس ہے ابھی اللہ کے پیغمبر کے برتن موجود ہیں جوتے موجود ہیں آپ کے کپڑے موجود ہیں ما ہلاکا تم کو اور تم اتنی جلدی برباد ہو گئے اتنی جلدی تم نے تباہی کا راستہ اختیار کر لیا ابھی پیارے بیگمبر کی نشانیاں موجود ہیں اور تم گمراہ ہو گئے اور ایک بڑی اہم بات کی اردو سید آتے کما ضامن اللہ من حسنات کم یہ تم کیکریوں پر ذکر شمار کر رہے ہو سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ پڑھ رہے ہو اسلامای طور پر اس سے بہتر ہے کہ چاؤ باہر اور جا کر گنا ایک گناہ کرو دس گنا کرو اور سو گنا کرو پھر مسجد میں آ جاؤ اور ان کینکریوں پر وہ گناہ شمار کرو وہ گنا گنو ہم نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا فلاں گنا کیا میں زمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں اس سے برباد نہیں ہوں گی گناہ کرو گے گناہ موجود اپنی جگہ نیکیاں بھی موجود قیامت کا دن ہوگا گناہ گناہوں کے پرنے میں ہوں گے نیکیاں نیکیوں کے پرنے میں تولا جائے گا گنا بھی بھاری پڑ سکتے لیکن نیکیاں بھی بھاری پڑ سکتی نجات کا امکان ہے لیکن جو کام تم کر رہے ہو اس کام سے ساری نیکیاں برباد ہو چکی بے بدع ایک بدری عمل سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے ناراض ہوتا ہے یہ عمل موج میں لا نت ہے رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں فرمایا کہ جو کام تم کر رہے اس سے بہتر جا کے گنا کرو اور وہ آ کر کم از کم نیکیاں تو محفوظ ہے نا نیکیاں تو برباد نہیں ہوگی نا تو ذکر یقیناً افضل عمل ہے اس افضل عمل میں شیطان نے اپنی تزلیل کو شامل کر کے ہمیں اس کی فضیلت سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ اس فضیلت پر قائم ہے جس کو اللہ صحیح فاہ عطا طافرما اور صحیح اللہ تعالیٰ ذہن عطا طافرما عقیدے کی سلامت اور پختگی کے ساتھ تو یقیناً یہ ذکر سب سے افضل ہے سچے فہم کے ساتھ اور طریقہ نبوی کے مطابق تو کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ذکر بڑی افضل کی بات ہے تو بڑا افضل ذکر ہے افضل نیکی ہے یہ اس کو اختیار کرو اس میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے چلتے پھرتے یہ لیکی کر سکتے ہو اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہو بستر پر لیٹے کر سکتے ہو جنت کی بشارتیں ہیں آپ باہر جائیں باتھ روم میں جائیں دوبارہ آ کر لیٹیں اور لیٹتے ہوئے ذکر کر لو یا آپ کی کروٹ بدلے آنکھ کھل جائے یہ ذکر کر لو جنت کے وعدے اور گناہوں کی بخشش سے کیا ذکر ہے لا الہ الا اللہ ہوں لا شریف ادا له و له الحمد وهو على كل لا حول ولا الحمد واقب سبحان اللہ الحمد اللہ و اکبر لیٹے لیٹے کر لو جنت کے فادر گناہوں کی بخش کے فائدے تو کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی قدر یہ امر غفرت کا شکار ہے ہم اس سے قافل ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افضل ترین عمل کی نشاندہی کی کہ افضل الکر کہ یہ عمل ذکر اللہ سب سے افضل ہے چاندی اور سونے کی خیرات سے افضل ہے اس جہاز سے افضل جس میں آپ کو دشمن سے شدت کا مقابلہ ہو وہ آپ پر بار کرے آپ اس پر بار کریں اس سے بھی افضل ہے اور پھر وہ ذکر جو اللہ کے نبی نے افضل قرار دیے انہیں تلاش کرو یعنی ذکر میں افضل ذکر انہیں تلاش کرو اور کبھی وقت نکال کر علماء سے ان کا معنی معلوم کر لو معنی پر ڈٹ جاؤ سچے فہم کے ساتھ کرو جو آپ کی زبان پر کلمات ہے دل ان کی ترجمانی کرتا ہے اور زبان اس دلی عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے یہ پوری موافقت عقیدہ آپ کا زبان کے موافق ہے اور زبان آپ کی عقیدے کے موافق ہے کیا محبت کا عالم ہوگا اور کیا اللہ کے کی نظاہ کا عالم ہوگا ذکر اللہ ایک فہم کے ساتھ عقیدے کی سلابت کے ساتھ اور توحید کی پختگی کے ساتھ اور پھر وہ ازکار جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا افضل ترین قرار دیا ان کا تتبو اور ان کی تلاش ہو اور اس طرح اللہ کا ذکر ہو یقیناً اس عمل کو بڑا افضل قرار دیا گیا اور یہ ایک انسان کی عالی ہمتی کی دلیل ہے کہ بندہ اپنی ہمت جوان کی یہ بیٹھا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کا سودا سب سے مہنگا ہے اللہ اللہ جن بڑا مہنگا سودا ہے اس مہنگے سودے کے لیے میری ہمت بھی انتہائی جمع ہونی چاہیے انتہائی عالی ہونی چاہیے تو ان تمام حدود کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اللہ کی رضا کا موجب ہوگا اور جنت کے حصول کا باعث ہوگا اللہ پاک توفیق غذا فرما دے اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين